آج جون انیس سو اڑسٹھ کی اکاؤنٹ تاریخ ہے اور ہم اس وقت جاوید مانے تلاش کو دے کے بیٹھے ہیں آج ہم آسمانی سے یہ سامنے اور اس کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہے یہ سوال کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آ اس کے متعلق سائنٹسٹ کچھ کہیں گے اس کے متعلق فلاسفر بھی کچھ کہیں گے اور اس کے متعلق ہمارے یہ الباب جو کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے آتے ہیں یہ سارا کچھ یہ بھی کہیں گے اور یہ تصورف جو ہے یہ چلتا ہی اسی سے ہے کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آ اس لیے کہ ان کے نزدیک تو وجود تو ایک ہی ہے جسے واضح الوجود کہا جاتا ہے اور وہ ہے اداس ذات اور باقی جو کچھ کا اس کا تو وجود ہے نہیں یہ تو ہے ممکن الوجود جسے کیسے ہیں تو یہ پھر یہ ممکن الوجود چیزیں وجود میں کیسے آئی یہ ہے ان کا بنیادی بخت جو نہیں ہے اب یہاں سے ان کی شاعری شروع ہوتی ہے ان کے یہاں ایک حدیث خود خدشی بیان کی جاتی ہے تیسرے ترسی کہتے ہیں کہ یہ دیوان تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انصاف صرف ہی وہ کہتے ہیں لیکن یہ قرآن میں نہیں ہوتی خدا نے تو جو کچھ کہا ہے وہ قرآن میں ہے نا حدیث رسول وہ ہے جو رسول نے اپنے متعلق کہا یہ خدا اپنے متعلق کچھ کہتا ہے اور وہ قرآن میں ہوتی نہیں چیز باہر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حدیث قدس اور یہ ساری تصوق والوں کے ہاں ہوتی ہیں تو اس میں ایک حدیث قدسی ہے کہ کن تو کنزن مختی ب احبک تو بے انور تھا حاضر اخلاق میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میرے دل میں یہ ریجھ پیدا ہوئی کیا آیا کہ میں نہیں پہچانا جاؤں کسی طرح سے یہ بھی جی گیا یہ مر گیا پہلا کہ میں کسی بیٹھا نہ دیکھا جنگل میں مور نہ کیا تو جی میں مجھے چاؤ آیا اس چیز کا حق کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے یہ ساری کائنات کر رکھا یعنی ایک اشتیاق ہے ایک ہے جو ببل اپ ہوئی ہے اس سے یہ چیز پیدا ہوئی اسی لیے ان کے ہاں یہاں کے ہاں ایک ہے جس کو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمونیٹنگ جو ہے یہ اوور فلوئنگ ہے خود ذات کا جو جو شوق ہے اس کا اوور فلوئنگ جو ہے وہ ہے کائنات پیالے دور تو نے دودھ ڈول گیا تھا یہ چیز لیکن بیسیکلی چیز جو ان کے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو ویب ہے یہ ظہور میں آنا چاہتا ہے خود خودی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے محسوس شکل میں سامنے آ جائے اس کی انر ارج ہے اور یہ انر ارج پھر ہر خودی کی ہے ان کے نزدیک تو خودی کی انر ارج جو ہے وہ جب شدت اختیار کر لیتی ہے تو وہ پھر کسی اور پیکر کے اندر ظہور میں آ جاتی ہے اس طرح سے کوئی وجود جو ہے وہ ایگزٹینس میں آ جاتا ہے خودی وہی ہوتی ہے وہ تو ہموش ہے نا ان کے ہاں بات تو وہی ہے وہ خود ہی یہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے بتایا یہ ہے کہ خود ہی کی یہ ایک انر ارج ہے مینیفیسٹیشن کی تو یہ جو ارج ہے یہ جب شدت اختیار کرتی ہے تو اس وقت وہ محسوس کر کر اختیار کر لیتی ہے اقبال نے تو اپنے ہاں انگریزی میں تو اس کو لکھا ہے کہ ریالٹی لوز ان اٹس اون اپیرنس ضروری ہے کہ وہ اپیئرنس کے اندر ہمارے سامنے آئے لیکن شاعری میں اس نے ان چیزوں کو جگہ بجہ اپنے اس نقطے کو بڑا واضح کرتا ہے جہاں خدی کی بات یہ کرتا ہے وہاں یہ چیز کہتا ہے مثلاً خیشتن را چوں خودی بیدار کرد یہ یہاں نہیں ہے یہ ہے اس کے یہاں خیشتن را چوں خودی بیدار کرد آش کارا عالم پندار کرد وانمودن خیش را راہ خودی خفتا در ہر ذرہ نی روئے خودی خیشتن را وانمودن یہ ہے خوی یہ دس از دی بیسک کیریکٹرسٹک آف پرسنلٹی ٹو مینیفیسٹ اٹس ہے اسی کو اس نے غبور اعظم میں وہ شیر زیادہ خوبصورت ہے تشوی اس میں زیادہ تامہ ہے خدا سے کہتا ہے کہ بضمیرت دم بجوش خود نمائی میں تو تیری زمین کے اندر آرام سے سو رہا تھا بجوش خود نمائی بکنارہ برف گندی دور آبدارے خدرا ایک،, ایک موج اٹھی اس میں سے چھال لائی اس چھل دے بچوں برے آبدارے خود ان کنارے پہ سوٹ دیتا بہ جو کچھ ہویا ہوا ہے پہلے اس کے اندر تھا میں سمندر کے اس نے خود ہی ایک جوش سے شوق کے جوش سے ایک چھل اٹھی جسے ہم کہتے ہیں ایک کلا اس میں پیدا ہوا تو اس نے اپنے ہی سی گوہر کو جو اس کی ضمیر کے اندر سویا ہوا تھا اس کو اچھال کر سہل پہ پھینک دیا یوں اس میٹیریل ورلڈ کے اندر خدی یہ چیزیں مختلف انداز سے یہ کہتے چلے جاتے ہیں لائف کے متعلق یہ جو فلاسفرز ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آل لائف از یونیورس جیسے یہ ایتھر یا الیکٹرک کی کرنٹ جو ہوتی ہے یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور جہاں جہاں کوئی اس کے ایسے کنٹیکٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ آبجیکٹ از الیکٹریفائڈ اس کو ہم لوگ بینگ کہہ دیتے ہیں ادروائز لائف از آل یونیورس یہ عام طور سے فلاسفر نے کہا تھا اقبال اس سے متفق نہیں ہے اس لیے کہ ان کے ہاں تو وہ جو وجود کا حصہ ہے وہ محسوس کر الگ اختیار کرتا ہے نا یعنی ان کے ہاں انڈیویجویلٹی ہے یہ فلاسفرز کے اندر لیٹنیٹس اس کا یہ فلسفہ تھا اس فلسفے کو مانڈ کا کہتے ہیں فلاسفی یوں ہی تعارف کے لیے آپ یہ چیزیں یاد رکھ لیجیے گا بات کرنے کے لئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم گویا یہ جو فلسفر گزرے ہیں اس کے اوپر اس نے یہ کہا تھا کہ لائف جو ہے یہ مانڈز ہیں الگ الگ انڈیویجل ذرے دیز آر دی فائنٹ فائنائٹ سینٹرز آف ایکسپیرئنس یہ اس کی خاص فلسفی ہے اور یہ خاصی شورت و اختیار اس نے کی ہوئی ہے کہ یہ انفائناٹ جو ہے وہ فائنائٹ سینٹرز آف ایکسپیرینس کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے اسے وہ مانڈز کہتا ہے لیپٹنیڈس کے مانڈز جو ہیں فلاسفی میں یہ خاصے مشہور ہیں اقبال کا استاد جو تھا فلسفے کا وہ تھا میکٹگارڈ وہاں کیمبرج میں اس کا, اس کا اس کے اوپر خاصا اثر ہے وہ بھی یہ کہتا تھا کہ دس یونیورس از دی ایسوسن آف انڈیویجلس یعنی لائف انڈیویجلس کے اندر ہے اس کی ایسوسن جو ہے اس کا نام ہے یونیورس اقبال نے یہی فلسفہ پیش کیا ہے میں تصوف سے فلسفے کی طرف آ رہا ہوں اقبال کے اس نے یہ ونسبہ پیش کیا ہے کہ لائف دیر از نو سچ تھنگ ایز یونیورسل لائف لائف از آل انڈیویجل اینڈ گاڈ از آلسو اینڈ انڈیویجل یعنی گاڈ کے متعلق انڈیویجل تصور تو آ نہیں سکتا ہمارے ہاں لیکن اس کے ہاں گاڈ کا تصور جو ہے وہ انڈیویجل کا ہے چنانچہ یہ دلیل لاتا ہے کل ہو اللہ ہوا عہد سے عہد کے مانے یہ انڈیویجویلٹی کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ چیز جو ہے اسے ہم یونیورسل یا آلمگیر ہی مان لیں تو اس میں اہدیت نہیں آ سکتی وہ اسے عہد اس وقت کہا جائے گا جب وہ ایک الگ سینٹر آف ایکسپیرئنس ہو جائے گا یا وہ الگ انڈیویجویلٹی اس کی ہو جائے گی کیونکہ واحد جو ہے وہ تو نمبر کے لیے صرف ہے وہ تو ٹھیک ہے اللہ حدل کو ہار فار اس نے کہا ہے ایک ہے عہد جب کہا ہے قرآن نے تو وہ یہ کہتا ہے کہ احدیت جو ہے اٹ ڈینوٹس انڈیویجویلٹی اس واسطے گاڈ از آلسو اینڈ انڈیویجل لائف اینڈ لائف از انڈیویجل ایوری ویئر دیئر از نو سچ تھنگ ایز یونیورسل اب اس انڈیویجل کے اندر یہ لائف کیسے آئی یہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ جو واجب الوجود انڈیویجل گاڈ تھا اس کی خودی جو تھی اس خودی نے چاہا یہ کہ میں غیب سے حضور کے اندر آ جاؤں ان کے ہاں غیب اور حضور دو طرح میں ہیں حضور میں وہ آتی ہے جب وہ حاضر ہو جاتی ہے اور وہ کوئی محسوس پیکر جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ارد ہے خدی کے اندر اس سے وہ خودی محسوس مع کے اندر اس زندگی کے اندر آگئے. یہ آ یہ وتی نہ جلا لیں اندھیرا ہے کچھ نیچے کا بائیں ہاتھ کر سب سے پہلا یہاں سے اب چلیے دیا گیا تمہیر آسمانی نخشتی روز آپری نش پیدائش کا پہلا دن وہ تو میں بتاؤں گا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو اس کے یہاں بانگے درام میں ہے نا کہ وہ سہانی نمودے جہاں کی گھڑی تھی تو وہ جو کچھ اس نے وہاں کہا ہے وہی وہ یہاں اس نے رپیٹ کیا ہے یہاں زیادہ خوبصورتی سے کہا گیا ہے نکوہشمی کند آسماں زمیرا آسمان تانا دیتا ہے زمین کو یہ اس کی ہیڈنگ ہے لیکن پہلا شعر وہ ہے جس کی ایکسپلینیشن میں نے ابھی آپ کو دی ہے زندگی از غیب و حضور زندگی کے معنی یہاں خود خدا ہے لائف ود ایل کیپیٹل اس کو دیکھیے یہ اس کے ہاں فرق جو ہے اقبال کے فلسفی میں لائف ود کیپٹل اینڈ لائف ودھ اسمال ایل اس میں بڑا فرق ہے یہ جو کچھ کرتا ہے جب یہ ان پیکروں میں آتی ہے تو وہ لائف اسمال ایل سے ہوتی ہے اور جب وہ واجب الوجود کو ریفر کرے گا تو لائف ایل کیپیٹل سے ہوگا لیکن ہمارے یہاں چونکہ کیپیٹل اور اسمال ہوتا ہی نہیں اس لیے وہ زندگی کہا جاتا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ زندگی اس کے معنی خود خدا ہے یہاں یہ نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ لائف جو ہے یہ ایل کیپیٹل والی ہے اینڈ اٹ ڈی نوٹ گاڈ ہم سیلف اور وابج الوجود جسے کہتے ہیں زندگی از لذت غیب و حضور بست نقش نزد و دور بات ہو گئی تھا کہ یہ جو دنیائے ٹائم اینڈ اسپیس ہے یا سپیس کی ولڈ یا نزد و دوری یہاں کہا اس نے یہ یہ کس طرح سے وجود میں آیا زندگی کی جو لذت غیب و حضور ہے یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا وہی جو میں نے کہا تھا کہ انر ارج آف دی پرسنالٹی آف لائف مین ٹو مینیفیسٹ اٹ سیلف اس کی وجہ سے یہ ساری کائنات ضرور میں آئی آ چنا تارے نفس از ہم گسیخ رنگے حیرت خانہ اے ایام ریخ پہلے تو سپیس تھا نا جہان نزد و دور اب یہ ٹائم کی کیا, کیا وہ کہتا ہے تارے نفس لائف کی ایک تار جو تھی وہ ٹوٹی ایک رسی ٹوٹی اور اس ٹوٹنے کے بعد وہ مختلف تاگے اس کے جو بکھرے ہیں اس سے یہ ٹائم کی جو ورلڈ ہے حیرت خانہ یہ ٹائم کی ورلڈ جو ہے زمان کی دنیا جو ہے وجود میں آ اسی ایک تاگے اسی ایک رسی کے وہ اس طرح سے ٹوٹنا کہ وہ تاگے کا ریشا جو چھوٹا چھوٹا ہے نا وہ الگ ہو جائے جو سیختن اس طرح سے ٹوٹنا ہوتا ہے کسی شاعر کا وہ جس طرح سے رسی ٹوٹتی ہے یا کاگا ٹوٹتا ہے تو لائف تو ایک تھی اس کا تازہ یوں ٹوٹا ہے کہ اس میں سے الگ الگ ریشے جو ہیں وہ انہوں نے یہ حیرت خانہ ایام جو ہے یہ یوں بنا تو اوپر پتا ہے جہاں نے نزد و دور اور یہ حیرت خانہ ایام جو ہے یہ یوں وجود میں آتا آ گیا یہ ساری بات وہ ہے وہ غالب تو اپنے انداز میں بات کر جاتا ہے نا کہ دہر جلوائے جب تعیے محبوب نہیں ہم بھی ہوتے نہ اگر خوش نہ ہوتا خود بھی جی ہاں اس کا انداز ہی اپنا ہے. بات غزل کی کرتا ہے ایک جڑا ایڈا اور ہم بھی ہوتے نہ اگر خس نہ ہوتا خود بھی تو یہ خود بینی حسن ہے جس کی وجہ سے ہم وجود میں آ گئے ہیں اگر وہ اپنے جلوہ جو تھا نہر جز جلوا یا محبوب نہیں ہم بھی ہوتے جو اگر حسن ہم نہ ہوتے جو اگر حسن نہ ہوتا خود بھی تو خود بھی حسن ہے جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا جو ہے یہ رہتا اور بنیاد اس کی ساری وہی حدیث خود جو ان کو کنزن مختلف والی بات جو ہے وہاں سے لیا ہوا ہے چل رہی ہے شاعری جتنی بھی ہے ان کے یہاں ہر کا ازوق و کے خود گری جہاں جہاں تم یہ دیکھو گے کہ خود ہی جو ہے اپنے آپ کو تعمیر تا تا خیش کا جو ذوق و فوش ہے وہاں ہوتا گیا ہے نارا من دیگرم تو دیگری یہ جو ڈسٹنکشن بٹوین این انڈیویجل اینڈ انڈیویجل آتا ہے نا کہ تو اور ہے میں اور ہوں یہ میں اور تو کی ڈسٹنکشن جو ہے یہ ساری اس طرح سے ہے کہ خودی کا جو ذوق خودگری ہے اس کی وجہ سے یہ ڈسٹنکشن من اور تو کی میں اور تو کی پیدا ہوئی تھی یہ من دیگرم تو دیگر یہ خصروں نے تو کہا تھا اور انداز میں آسنا گوئت بادی من دیگرم تو دیگر اس طرح سے آ کے مل جائیں کہ بعد میں کوئی یہ کہی نہ کہ تو اور ہے ہم اور ہیں یہ تو ان کا وہ فائنل سٹیج آ گیا نا دوبارہ وصل کا اقبال نے اتنا ٹکڑا لیا ہے من دیگرم تو دیگری یعنی یہ جو انڈیویجلائزیشن ہو گیا ہے یہ ہوا ہے ذوق و شو کے خطو کی حد اب یہاں سے وہ آگے چلتا ہے کہ الگ الگ چیزیں جو ہیں ہمیں یہ نظر آ رہی ہیں وہ مشکل نہیں مشکل پورشن یہی تھا جو ہم نے لے لیا ہے ماہو اختر راہ خرام موختند سد چراغ اندر پزا افروختند اسی لو کے کی بنا کے اوپر کہیں ستاروں کو یہ رم سکھائی ہے سینکڑوں چراغ اس پزا کے اندر جلا دیے ہیں بر ستہ رے زد آفتاب خیمہ زر بخت باسیمی تناب شہری ہے اس کے اندر آفتاب نے اس ستہرے نیلگوں کے اوپر ایک خیمہ زر بخت کا بنایا ہے اور اس کی تنابیں چاندی کی تنابیں اس کے اندر ہیں از افق صبح نخستی سر کشید عالم میں نو زادہ را در بر برکشید صبح ازل پہلا دن کائنات جب وجود میں آتی آئی ملک آدم خاک دانے بو دو برف بچتے ہو بے کار وانے بو دو برف ابتدا آفرینس میں کوئی رنگا امیلیاں نہیں تھی کوئی جلوہ بیلیاں نہیں تھی نئے بکو ہے آپ جوئے در سیز نئے بسہرائے صحابے ریز ریز جہاں کوئی مشکل لگتا ہے خود ہی پوچھ لیجئے گا کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مشکل مقام نہیں ہے تو میں آگے گزر جاتا ہوں تو ہو جات ہو سکتا ہے نا میرے نزدیک مشکل نہ ہو آپ کو مشکل نظر آئے میں سرود تائراں در شاخ شاخاخ میں رمے آہو میہنیں مرغزات کوئی چیز نہیں تھی اس وقت ابھی بے تجلی ہائے جاں بہرو برش کائنات کے بہرو بر بے تجلی ہائے جان اس کے اندر ابھی لائف کی تجلی نہیں آئی تھی یعنی یونیورس کی وہ سٹیج ہے جس پہ ابھی آدم کی نمود نہیں ہوئی تھی جو چان تیل تے کرش کائنات کی جو چادر تھی تیل سان چادر وہ دھواں تھا جس نے اس کو لپیٹا ہوا تھا سنے پیکر ایک کائنات کو لپیٹا ہوا تھا دھوئے نے یہ قرآن نے کہا ہوا ہے سورہ دخان جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کائنات کی سدا جو تھی وہ ایک دھواں تھی اور وہی ہے جسے سائنس اب نبولہ کہتی ہے جس. دخان اسی کو کہتا ہے اسی کو یہ اپنی شاعری میں لیا ہے دودھے پیچاں تیل سانح پیک رہے خوب جاتا ہے دیکھتے ہیں آپ کے فکر کا کتنی گہری ہے تشریح ہے کتنی نادر ہے اس میں شاعری کو ساتھ رکھنا برقرار یہ اسی کا کام اس سے بیشتر بھی یہ لوگ ہوئے ہیں ہمارے یہاں جنہوں نے ان مسائل کو بیان کیا ہے لیکن اس میں شعریت نہیں آتی نظم ہوتی ہے وہ شاعری نہیں ہوتی اس کے اندر شیریت بڑی ہوتی اور یہ تو بڑی اس کی خصوصیت تھی اور فطرت کی دین تھی ایک شخص کے ساتھ فکر کی اتنی بلندی دبر کی اتنی گہرائی اور پھر شہریت اتنی خوبصورت اس کے ساتھ سبزہ باد فرودین نادید آئے فرودین بہار کے موسم کو کہتے ہیں سبزے کو ابھی بہار نہیں نظر آئی تھی اندر آ ماں کے زمین خام دید زمین کی گہرائیوں کے اندر سویا ہوا تھا تانا زدے تانا زد تانے زد چرخے نیلی بر زمین آسمان نے زمین کو ایک تانا دیا تانا ہے آگے کے آخر تک یہ جو شیر آتے ہیں اس میں تانا ہے دو تین شیر کیا تانا تھا روزگار کس ندی دم ای چنی ایڈا پیڑا حال بھی جی کسی دا نہیں تھا میں ہاں کیوں تو در تہنائے من کوجاس میری ان فضا کی کہ کی پہنائیوں کے اندر تیرے جیسی اندھی چیز کوئی اور بھی ہے جز بتن نیلم تورا لورے کجا میں کچھ روشنی دے دیتا ہوں تو تجھے روشنی مل جاتی ہے اس کے سواس ہے کیا تیرے پاس خا اگر الوند شز خاص نیس ہماریہ باہر بھی بن جائے اگر مٹی تو مٹی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہ روشنوں پائندہ چون افلاس نیز یا بے با سازو برگی دل سری یا بمی از ننگو آرے کم تری جینا ہے تو کسی محبوب کی طرح کچھ جی نہیں تو بڑے منہ تیرا مر تے شدھ زمین از تانا گردوں خجل بڑی مدامت سے ہوئی نا امیدو دل گرانو مزمہ پیش حق از درد بے لوئی تفی تا ندائے ذاسوئے دردوں رسید وہاں سے آواز آئی اے امین از امانت بے خبر کیا بات ہے یعنی ڈرفیکلی کیا انداز اس کا ہے سارا اس میں ڈرامٹک انداز ہے اس میں کہنے کا اے امین از امانت بے خبر غم فور اندر زمیر خود نگر روزہ روشن دے گاؤں گائے حیات نئے اذان نورے کے بینی دا جہاد اسے سورج ہے اپنی روشی کے اوپر اس روشنی سے یہ جی جہات روشن ہوتی ہیں روشن ہوتی ہیں دے حیات اس سے روشنی حقیقی ملتی ہے نور صبح از آفتاب داغ نور جاں پاک اب ابارے اوا واہ واہ واہ نور جا بے جادو ہو اندر سطح اش مہرو ماں سیار تار شستائی از لوہے جان نقش امید <تصفح> نور جا از خاکے تو آیت پری عقل آدم بر جہان شب خوں زنت جب اب عقل و عشق دونوں چیزیں آتی ہیں آدم کو دونوں چیزیں ودیت کی گئی ہیں اور دونوں کا یہاں بتایا ہے کہ فریضہ کیا ہوگا اقل آدم بر جہاں شب خوں زنت سخل سماواد ورب عشک او بر لامکاؤں شب ہوں گنت بختار سماواتے والے اردو ہے نا وہ قرآن میں اگر سلطان ہے تو تم جاؤ نکل جاؤ اختارو سماواتے والے سے بھی تو وہ ہے نا لامکاں جس کو وہ کہتا ہے عشق او بر نام کان شب ہوں گنت راہداں اندیشا بے دلی چل آیا سے وہ جہاں فکر بغیر لاجب کے چلتی راہ دار اندیشہ بے دلیل چشمے او بے دار در از جبرلیل خاکو در پرواز مانند ملک یق ربات کوہ نہ در راہش پلک یہ آسمان اس کے راستے کے اندر ایک پرانی سرائے ہے جس میں ایک رات کاٹ لی کسی نے متاثر میں جاتے جاتے اور اس کی اذیت کیا ہے می خند اندر وجود آسمان مسلے نوکے سوزن اندر فرنیا آدم جو ہے یہ وجود آسمان میں اس طرح کھٹک رہا ہے جیسے ریشم کے اندر سوئی چوبئی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی داغ شوئر دام آنے وجود ایگزسٹنس کے اوپر یہ یونیورس کے اوپر جو ادھر ادھر دھبے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کو دھوئے گا صاف کر دے گا بے نگاہ ہوں جہاں کو رو کبو کی نگاہ کے بغیر انت گرچے کم تسبیح ہو پورے رستو وہ پہلے شروع میں ملائکہ کا خطان بنانو نسبی ہو بھی ہم لے کا وہ نقد اور یہ جو ہے ویسک کچما ویسک جو سل اور ٹھیک ہے کم تسبیح وہاں ہے نا یہ کلبھی پورے بھی ہے کم تسبیح بھی ہے لیکن روزگار رات کی رو. یہ کائنات جو چل رہی ہے اسی کی ایر کی چوٹ سے آگے بڑھتی رہ جائے گی چشمے روشن شو ال کائنات دات را اندر سفار ہے بچت ہے ابھی جہاں تک یہ ذرا سا سمجھنے کے بعد اس کی آنکھ جو ہے اس میں بنا کس کا کس چیز سے ہے یہ یہاں کائنات اس نے کہا ہے نیچر سے آتی ہے نیچر کے متعلق اقبال نے لکھا ہے کہ نیچر از گاڈز بہیویئر سنمت اللہ کا ترجمہ ہے اور اچھا ترجمہ میں نے اپنے یہاں کتاب میں لکھا ہے کلمہ کلیمت اللہ اور سنت اللہ کے اندر فرق میں نے کیا ہے کلیمات اللہ لا ایز ڈیفائنڈ اور سنت اللہ لا ایز پریکٹس تو اس نے سنت کو گاڈ بہیویئر کہا ہے وہ ٹھیک ہے ایز پریکٹس کا میں یہی ہو ہوں تو کائنات جو ہے یہ گاڈز بیہیویئر کیونکہ وہ کرا دیتا ہے اس لیے اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنے سے اس آنکھ کے اندر روشنی آ جائے گی تاب ذات نہ اندر صفات یہ یہ چیز تھا ہماری یعنی ذات کو دیکھنے والی بات ابھی نہیں آئی آئے گی آگے بچتا تو یہ ہے نہیں لیکن یہاں بہرحال حال تو گئی تھی اس لیے کہ اس میں اپنے ہاں شیر کوڈ کیا ہے میں اس وقت وہ تنہائی کا ہے یا کس کا ہے کہ موسا ذہوش رفت بیک جلوہ سفات رسول اللہ کی شان میں ہے موسا ذہوش رفت بیک جلوہ سفات تو این ذات می نگری برت وسط میں بڑا خوبصورت اگر یہ بہت بڑا غلوب ہے اس کے اندر بال رہا ہے شاعری میں وہ تو ہوتا ہے لیکن شعریت اس کے اندر ہے موسا سے ہوشرف بد جلوا صفات تو این ذات میں نگری درد دستوں تو خیر آگے جی آئیں گے یہ تو این ذات کو دیکھتے ہیں نا لیکن جہاں اس نے یہی کہا ہے تاکہ اس ذات کو صفات کے اندر مشروط دے کے اس طرح سے وہ نیچر سے کائنات پر غور و فکر کرنے سے ایک روشنی حاصل کرے گا ہر کے آشک شمال داترا اوس سید جملہ موجود آترا اب یہاں آ گیا ہے یہ شیر اس کا نہیں ہے یہ رومی کا شیر ہے کہ اب یہ, یہ عشق جو ہے یہ جمال ذات کا عشق ہے اس کے عمد. جب وہ جمال ذات کا عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ ساری کائنات کا کردار ہو جاتا ہے یہ چیز جو تھی یہ ندا آئی وہ آنسوئے اخلاق سے یعنی خدا کی ندا ہے نا زمین کی زمین نے فریاد کی تھی اور خدا نے پھر زمین کو یہ کچھ کہا کہ اس میں گبرانے کی بات نہیں ہے تیرا مقام تو بہت اونچا ہے اس میں وہ انسان پیدا ہوگا اور انسان وہ, وہ نور جان لے کے آئے گا اور اس سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی یہ کچھ وہاں ہوا جب یہ باتیں ملائکا نے سنی تو وہ چونکہ ملائکا بہت زیادہ ہے نا اس واسطے کورس ان کا آیا اور کورس جو ان کا آ رہا ہے نا یہ ہے جی سامے انداز یہ کورس جو آ رہا ہے نظم کے اس دہر میں نہیں آ رہا جس میں پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے یعنی دہر الگ کرنے سے آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے ایک دوسری چیز لے آیا ہے یہ نظم ہے اس کی زبور عجم میں یہ جو آگے نظم ہے نا یہ, یہ یہاں نہیں ہے نہیں نہیں ہے یہ یہ زبور اعظم کے اندر ہے لیکن یہاں یہ نظم جو ہے ملائکا کی زبان سے کورس کے طور پر اس کی جوائی ہے اس بحر سے الگ ہٹ کر بڑی عجمدہ تکنیک بھی اس کے یہاں بڑی عمدہ ہے عجیب شخص ہے یہ صاحب یعنی ڈرامے کے انداز میں آیا ہے آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے اس خوبصورتی سے ذرا سا یوں ڈیویٹ کر کے اپنے پلان سے جو آتا ہے نا تو اس میں بڑی ڈرامائی انداز پیدا کر دیتا ہے یعنی یہاں یہ اسی, اسی بحر کے اندر نظم کے اندر کیسا ہوتا تھا یہ سارا کچھ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوٹنی پیدا ہوتی اس میں سے الگ ہٹ کے ایک چیز پیدا کی ہے اور پیدا کی ہے ملائکا کی زبان سے کیونکہ وہ کورس ہے اور وہ سارے کٹھے ہوئے ہیں تو ہٹ کے ہوگا ان سب نے یہ جب بات سنی تو وہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے جناب جھوموں سے یہ گایا کہ فروغ مشتے خاص نوریاں افنو شبد روزے کیا ہوا ہاں جی یعنی یہ بڑی بلند ٹیکنیک اس شخص کی ہے سر پتا نہیں کیا تھا یہ صاحب جس, جس طرح لائن جس طرح اس نے دی ہے وہاں بڑی بلندیوں پہ پہنچ میں کہتا ہوں صرف یہ بہر آپ دیکھیے گا اس کے اندر اگر کوئی ڈرامٹائز کرے اس نزم کو آپ دیکھیے گا یہاں پہنچنے کے بعد اس بحر سے یہ کرتے ہوئے ادھر سے تورس کی آواز آئے اور اس بحر میں وہ تو گائے رنگ بدل جاتا ہے ساری اسٹیج کا فروغ خاکیاں از نوریاں فروغ مشتقہ کر نوریاں افزوں شباد رو رے زمین از قوق بے تقدیر اردوں شباد رو دے اب دیکھتے ہیں جیسے وجد میں آ کے کوئی رقص میں اندر یہ چیزیں گائی جا رہی ہیں خیال اون کے خیال از ازلے حوادث پرورش دیرد ز گرداب ستےہرے نیل گوں بیرو شبد رو اور وہ دو رشتے کے جن کا جواب نہیں ہمارے لیٹریچر میں کہ یکے در مانیے آدم نگر از ازما چرسی انوز اندر طبیعت میں خلق موزوں شواد روزے ان کی فلاسفی میں بیکمنگ اینڈ بینگ کی دو سٹیجز ہوتی ہیں نا یہ ہنوز اندر طبیعت میخل جو ہے جی یہ سٹیج ہوتی ہے بیکمنگ تو یہ ساری سٹیج جو ہے ابھی مین کی اس ارتھ کے اوپر دی اسٹیج آف بیکمنگ ہے یہ اسٹیج آف بیگ جو ہے جو کچھ آکر عمر اس نے بننا ہے تو ریچ اس ہیز ان ڈیسٹنی وہ جو ہے وہ اس کے بعد کی چیز ہے وہ ہے جو اگلے شیر میں آتا ہے کہ ہنوز اندر طبیعت لی خلد موزوں شود روزے اور چنا موزوں شود ای پیش پا افتادہ مضمون کہ یسداں رو دلز تا سیر او شباد رو یہ ہے جو آخر میں جا کے یہ ہونا ہے یہ دیکھا انہوں نے تماشا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا مخلوق تو بنا رہا ہے و یسکو دماغ اور نہنوں نے سبدے ہو گئے ہم دیکھا ان لگ اور انہیں کہا گیا تھا کہ میں عالم و وہ بھی بڑا گرامیٹک انداز ہے قرآن کا ساتھ الم اللہ تعالیم اپنا منفی جہاں جو جس میں یہ ہے تو یہ, یہ وہاں یہ چیز آئی یہ اگرچہ جس کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں لیکن بات میں آ گئی پہلے بھی ایک دن پڑھاتے پڑھاتے آ گئے تھے یہ جو آئیڈیا ہے یہ جوش نے اقبال سے لیا یہ جو ہے ہم روز اندر طبیعت بھی خلط موزوں شبہ دروزے ڈاکٹر صاحب عالمان اس کی داد دیں گے تو جوش تو اپنے ہاں کی غزل کا واپس ہے مضمون اس نے دیا ہے اب دونوں میں فرق دیکھیے کہ وہ اس کو کہاں لے جا رہا ہے اور وہ کہاں لے جا رہا ہے خاص غزل کی چیز ہے یہ وہ کہتا یہ ہے آئی ایم سوری ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی سسٹر اینڈ ڈاٹر غزل کی چیز ہمارے یہاں لٹریچر میں یہ چیزیں ہیں وہ ہے خوبصورت چیز میں کنٹراسٹ کے لیے وہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہی آئیڈیا کو دونوں جو شاعر وہ اپنے یہاں کی بلندی کی ہو گئی ہے یہ اپنے یہاں کا فرق کتنا پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ودا کس لیو قرب شباب کے باعث تیری نگاہ ہے یا وہ خیال دل افروز بدل رہا ہو جو پہلو ضمیر شاعر میں اور آب و تاب سے موزوں نہ ہو سکا ہو فلوز. اپنے ہاں وہ بھی بہت خوبصورتی جائے گی لیکن آپ دیکھیے نا دونوں میں فرق جو ہے ایک آئیڈیا دونوں کو اسٹرائک ہوا میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید سوارودی ہو اسٹرائک ہوا اگر کہ اس نے بعد میں یہ چیز کہی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئیڈیا یہاں ہی آئے یہاں یہ آئیڈیا آتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہنوز اندر طبیعت بھی خلط موضوع شباد روزے چنا موضوع شباد انٹیش کا استادہ مضمون دیکھیے فرق کتنا دونوں میں میں نے اس لیے شعر کو لایا تھا جوش کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جوش کے پائے کا کہاں یہ پہنچ سکتا ہے وہ بہت اونچا ہے فرق دیکھیے دونوں کے کی اندر کتنا ہے چنا موضوع شباب پیش پا استادہ مضمون ہے کہ یسدہ نا اپتا سی رے و شباد رو دے وہ اس سے صرف وہ ودایت تیسری پور بے شباب کے باعث کوئی نگاہ جو ہے وہ اس کو لے رہا ہے اور اس کے بعد کوئی بات آگے نہیں ہے صرف نگاہ کی تمثیل ہے اس میں کہ بدل رہا ہو جو پہلو ضمیر شاعر میں ہے اور آب و تاب سے موضوع نہ ہو سکا ہو انوز موضوع ہو کے وہ ہوگا کیا پھر وہ یہ ہے وہ یزن اور دلس بتاسی ریم شباد ملائے گا نے یہ نغمۂ تحریت گایا یہ ہوئی نخش روز روزے آخری کائنات کی پیدائش کا پہلا دن اب یہاں سے آگے یہ اپنا میراج جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے معراج کے لیے جیسا میں نے کہا تھا کہ ایک خزر راہ کو ساتھ لینا ہوتا ہے انہوں نے ہر ایک نے لیا ہے یہ رومی کو اپنا مشق دیتا ہے میرہ انٹروڈکشن کی ابتدا یہاں سے بات شروع ہوئی نا انٹروڈکشن ہے زمین کے اوپر جانا تو انہوں نے اوپر ہے نا داد پہ تو تمہیر اس کے معراج کی اس زمین سے شروع ہوتی ہے تو یہاں سے جو تمہیر شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ مرشد رومی آ جاتے ہیں ان کے پاس میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ مرشد رومی جو اس نے سلیکٹ کی ہے اپنے لیے صرف یہ ہے کہ رومی کے شیر میں جلال ہوتا ہے حافظ کے ہاں اس کے شاعری کے اندر کچھ بھنگ کا سا نشہ ہوتا ہے رومی کے ہاں شراب کا سا نشہ ہوتا ہے رومی ہاتھی بھی کٹا نظر ہے اے نا یہ صرف اس لیے ورنہ دونوں جانا وسط والے ہیں لیکن اس کے ہاں یہ چیز ہے ضرور ٹومی کے ہاں کہ اس میں جو شہر جلال ہے توانائی ہے میں اس لیے اس نے لے لیا ہے اس کو ورنہ جانتا یہ بھی ہے جب آخر میں جاتا ہے خدا کے ہاں تو یہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کو خیر بوڑھے اب یہ نہیں جانا ہے یہ اس کے بڑی عجیب چیز ہے اس کے اندر جس میں باقی نہیں ہے کہ مرشد کو لے کے جاتا ہے اور آخر جب جہاں پہنچتا ہے تو وہاں مرشد کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے آپ آگے جاتا ہے شورگز بے پرواہ شہر بڑی ڈسکرپشن ہند یہ اس میں جو ہے نا بند وہ شہر اچھے یا بند اس نے بے अपनी کو اپنی بے نقابی हो अगर ہاں ہوں اگر شہروں سے بند پیارے تو شہر اچھے یہ ہمیشہ ایک یہی ان بڑا جی کا لگتا ہے دستگی خلوت میں دامن صحرا میں ندی کے کنارے یہ ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں کو کشکشور انگیز بے پروائے شہر شولائے او میرد ازائے شہر خلوت جوئر بدشتو کو سار یا لبے دریائے نا پیدا کنار من کے در یارہ نبی دم محرمے بر لبے دریا بیا سو دم دمیں بہرو وہ راوی کی شان کاگے درا میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر وہاں کی بری چیز ہے بہرو ہنگامے غروب آفتاب نیل گوں آب اب شفق لال مزاب وہ نیلا پانی جو تھا شفق سے وہ ایسا تھا جیسے پگھلا ہوا لال ہوتا ہے مذاب پگھلے ہوئے وہ کہتے ہیں کور را ذوق نظر بخشد غروم شام را رنگ سہل بخشد غرو سہز مقصد غروب بات دلے خوش گفتگو داشتمائی کی ندی جی؟ آر زوہ جستہ داشتم آنی ہو ازاغدانی بے نصیب آنی کے معنی ہوتا ہے تھوڑے سے, تھوڑے سے آن کے اندر زندہ رہنے والا تھوڑے سے وقت کے اندر فائنل اس کے اندر وہ آن اس کے یہاں اصل سیریل ٹائم کا جو ایک ایونٹ ہوتا ہے نا اس کو یہ آن کہتے ہیں تو وہاں سے آنی کا لفظ یہ لے آئے سیریل ٹائم کے اندر جینے والا جو ہے اس کو یہ آنی کہیں گے کیونکہ وہ جو سیریل ٹائم اصل میں جو ہوتا ہے کنٹینیوٹی مومنٹس کا نام ہوتا ہے نا وہ اس لیے ہر مومنٹ کو یہ آن کہتے ہیں تو انسان کو سیریل ٹائم میں زندہ رہنے والے کو یہ آنی کہتے ہیں ہمیشہ آنی ہو ازدانی بے نصیب اور کیا شیر رہتا ہے زندہ ہو از زندگانی بے نصیب اب یہاں فزیکل لائف میں ریئل لائف کے اندر کس خوبصورتی کو فرق پیدا کر دیا زندہ ہو از زندگانی بے نصیب تشن دل کنارے چشمہ سار سار آخر میں آیا ہے شیر کے لیے سار پہلے لائیے تو اس کے معنی ہوگا اس تشنے کی مانند تار کے مانے معنی مانے اس تشنہ کی مانند جو چشمے کے کنارے سے دور ہوگی تو اس لیے میں نے کہا کہ لے آئیے ذرا کنسٹرکشن اس کی رلجھی ہوئی ہے وہاں سے دور می سرودم کی غزل بے دیکھ اور وہاں سے اب دیکھیے یہ دیکھ کے اس انداز کی وہ ڈسکرپشن کے کیا ہوا ہے کام تک تا اس کے بعد پھر دوسری باہر کی غزل آتا ہے یہ رومی کی غزل ہے اور وہ بڑے زور کی غزل ہے وہ دی شیخ باڑ چراغ غمی گشت گرد شہر قز دے و دد ملول و آز انسان آزوس آتن <تصفح> وہ اس کی غزل ہے ملولنم و انسانم آزوس وہ ہے نا اس کی غزل اس کے اوپر اس نے خود غزل لکھی ہے اور آخر میں اسی کے شعر لکھے ہیں اب یہ بے اختیار وہاں یہ غزل گنگنا رہا ہے بالکشائے لب کے کندے پران رز بڑی غلامی بنا بےکشائے لب کے کندے فراوانم آرزوس بے نمائے رخ کے باغ و گلستانم آرزوس یک دست جام بادہ یک دست ظلم یار رقص چنی میں آنا میدانم آرزوس گفتی ناز بےش مرن جا مراؤ گرو آن گنت کہ ویش مرن جانم آر پھر ایک بار گل مجھے ڈانٹ پہ اپنی نیویاں کرے ڈانٹ دیتی ہے اے کیا ہے گیا نا کنا زیادہ تنگ نہ کیا, <laughs> <laughs> کیا بات ہے غزل کی اے اصل ٹوز اے شوق پڑا گندا دو شوق اس اے اصل